وسلات وسلم رسول اللہ وبا حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے ہاں تیرہ نمبر میں مذکور ہے اس پر بات چل رہی تھی امام الانبیاء کا فرمانا کہ دعونی ما سکوں کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑ دو معنی یہ کہ میں کسی مسئلے کے تعلق سے اگر خاموش ہوں تو تم بھی خاموشی اختیار کرو اس میں اصرار نہ کرو اور کوئی سوال نہ کرو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا بیان ہے جو آپ کا عمل ہے اسی کے ساتھ اعتصام اور تمسک برقرار رکھا جائے اور زیادہ کرید کر یا زیادہ سوال کر کے نہ پریشان ہوا جائے نہ پریشان کیا جائے چنانچہ نبی علامیہ اس شخص کو جس نے حج کی فرضیت کے تعلق سے پوچھا تھا کہ کیا ہر سال فرض ہے یہ ایک بڑا ایک ایسا سوال تھا جس کا اگر ہاں میں جواب آ جاتا تو انتہائی پریشانی کا موجب بنتا تو جب رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا تو ہر سال فرضیت کے بارے میں پوچھنا بالکل خلاف مسلحت تھا چنانچہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو ان نما حالہ کا منقانہ قبل رکھوں بے سعل وقت تم سے قبل جو امتیں اور قومیں ہلاک ہوئیں اور تباہ و برباد ہوئیں ان کے جو بنیادی اسباب تھے ان میں سے دو اسباب یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے سوالات بہت کیے تھے سوال کر کے مسئلے کو الجھانے کی وہ کوشش کرتے تھے عمل ان کا مدعا نہیں تھا اور دوسرا اختلافی مالا انبیاء ہیں اور نبیوں پر اختلاف جو ہے وہ قائم کرنا اور انبیاء کی تعلیمات کو اختلاف کی راہوں میں ڈال دینا تاکہ آنے والے لوگ اس اختلاف میں گم ہو جائیں اور کسی راہ ثواب کو ان کے لیے تعین نہ ہو سکے تو یہ باتیں ان کی بربادی اور تباہی کا سبب بن گئیں آپ نے فرمایا کہ فائدہ نہیں تو کم انشئی جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تم اس کو چھوڑ دو اس سے بچ جاؤ اس سے بعد آ جاؤ وہی دا امرت ہو کم بھی ہو اور جب میں تمہیں کو حکم دوں تو اس کو انجام دو جتنی تم میں طاقت ہو اپنی طاقت کے بقدر اس کو انجام دو تو یعنی جو بھی میرا امرو نہیں ہے تم اسی پر اکتفا کرو اور میرے امر کو اپناؤ اپنی طاقت کے بقدر اور جو ہمارے مناہی ہیں منحیات ہیں ان سے پوری طرح بچو اسی اعتصام پر اکتفا کرو یہ تمہارے لیے باعث برکت ہوگا لیکن اگر کثرت سوال ہوں گے اور اختلافات قائم کیے جائیں گے تو پھر یہ چیز جی سابقہ اقوام کی طرح تمہارے لیے بھی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن سکتی ہے یہاں بعد الرحمٰ نے ایک اصطلاح نکالی ہے کہ انحیو او من الواج بات جو نہیں کا پہلو ہے یہ واجبات سے زیادہ موقع ہے نہیں میں زیادہ تاکید ہے بہ نسبت واجبات کے کیونکہ جب اللہ کے پیغمبر نے نہیں کا ذکر کیا تو استطاعت کی قید نہیں لگائی بلکہ حکم دیا کہ جس چیز سے روکوں اس سے یکسر بات آ لیکن جب امر کا ذکر کیا کو حکم دوں کسی مسئلے کا کسی عمل کا تو اس کو تم اپنی طاقت کے بقدر انجام دو جس کا معنی نہیں کا باب واجب کے باب سے زیادہ اوقد ہے زیادہ موقت ہے اور زیادہ محتم بشان لیکن یہ تفریق سمجھ میں نہیں آتی بات یہی ہے کہ نہیں کا جو معاملہ ہے یہ پورا کا پورا اجتناب اور بچنے کے لائق اور مستحق ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جاؤ اور ظاہر ہے کہ یہاں استطاعت کی کوئی بات نہیں استطاعت عمل میں آتی ترکی عمل میں استطاعت نہیں ہوتی عمل کرنے میں استطاعت ہوتی اسی لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عمل کا ذکر ہے وہاں استطاعت کا ذکر کیا اور جہاں نئی کا ذکر وہاں استطاعت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ استطاعت کی مجال نہیں اس کو ایک مثال سے سمجھیں آپ اگر میں کہوں کہ یہ پتھر اٹھاؤ کوئی ایک من کا ڈیڑھ من کا پتھر یہ اٹھاؤ آپ کہیں کہ مجھے اٹھانے کی طاقت نہیں یہ درست ہے کیونکہ ایک چیز کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس حکم کی تعمیل کی طاقت نہیں آپ کہہ سکتے ہیں طاقت نہیں درست اگر میں یہ پتھر نہ اٹھاؤ تو اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت نہیں مجھ میں نہیں کو چھوڑنے کی طاقت نہیں ہوتی عمل کو اختیار کرنے کی طاقت ہوتی یاد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کے باغ میں استطاعت کا ذکر نہیں کیا لیکن امر کے باپ میں استطاعت کا ذکر کیا اور شریعت نے اپنے لوگوں کی انسانوں کی طبیعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے استطاعت کے پورے جو مواقع وہ استعمال کیے مثلا کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو اگر اعضا متحرک نہیں ہو سکتے تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو یہ استطاعت بقدر استطاعت قرآن پاک میں تقویٰ کے تعلق سے دو باتیں اتق اللہ حق کا تخوا تھے اور فتق اللہ مستا تھا ایک ہے حق تقویٰ اور ایک ہے طاقت کے بقدر تقویٰ حق تقویٰ کیا ہے اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو یہ حق تخوہ ہے پانی موجود ہے وضو کر سکتے ہو تو وضو کرو یہ حق تخوہ ہے لیکن اگر پانی موجود نہیں تو تیمم منگ کر لو یہ ستایت فتح خلّہ مستطاعت اگر پانی موجود ہے اور آپ کو کوئی مرض لاحق ہے وزو نہیں کر سکتے تو یہ منگ کر لو یہ ستائت اس لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ شارع کی ایک بڑی حکمت بھی ہے اور بندوں کے ساتھ ایک رحمت کا معاملہ بھی ہے اگر مستطاعت کی قید نہ ہوتی کہ جو ہمارا امر ہے جو حکم ہے اس کی تعمیل واجب ہے بہت سے لوگ طاقت نہیں رکھتے اس کے لیے مراحل موجود ہیں اچھا یہ حدیث جامع یہ تبرانی میں یہ حدیث ہے یہ منقلب ہو گئی راوی سے جہاں امر کا جانب ہے وہاں مستطاعتم کا ذکر نہیں ہے اور جو جانب نہیں ہے وہاں مستطاعتم کا ذکر ہے یہ معاملہ راوی سے منقلب ہو گیا تو یہ روایت صحیح نہیں یہ راوی کی ایک غلطی ہے مقلوب حدیث آپ نے اصطلاح پڑھی ہوگی تو دیگر جو متھون جیسے صحیح آپ نے پڑھی سامنے متن موجود ہے اس متن سے اس کی اصلاح آپ کر سکتے ہیں کہ رابی پر ایک قلب ہو گیا اصل چیز یہ ہے کہ استطاعت کا ذکر جانب عمل میں ہے اور جانب نہیں میں استطاعت کا ذکر نہیں ہے نہیں جو بھی ہے ہر نہیں میں بچاؤ بچنا ضروری شراب نہ پیو فرض ہے نہیں پینی زنا نہ کرو فرض ہے نہیں کرنا لیکن جو جانب عمر ہے اس میں ستائے یہ شریعت کی رحمت کا معاملہ ہے تو باہر غیر اس حدیث کا ہمارے باپ سے تعلق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا قرآن پاک میں جو کچھ آ گیا اسے تم قبول کرلو اسی پر اکتفا کرو یہ اعتصام کا تقادہ ہے اختلاف کرنا یا قصر سوال یہ چیز احتسام کے منافی ہے جو کہ بہت زیادہ تشویش کا موجب ہو سکتی جی. قاضل امام البخاری رحمہ اللہ باب ما یقرض من کثرت السؤال و تکلف ما لا یعنی وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء ان تبتلكم تسكن قال حتثنا عبد الله بن يزيد المخري قال حتثنا سعيد قال حتثني عقيل عن ابن شهاب عن عامل ابن سعد بن أبي وقاس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته یہ ایک نئے باب کا آغاز ہے باب ما راہو من کثرت سعال ب ما لا مالا یعنی یعنی سوال یہ ایک ناپسندیدہ امر ہے اور ایک انسان کا بے مقصد باتوں یا کاموں کے لیے تکلف اختیار کرنا بھی ایک ناپسندیدہ فعل یعنی دو چیزیں ایک قثرت سوال اور دوسرا لا یعنی امور کے لیے تکلف کرنا اور اس کی ٹوہ میں اور کھوج میں رہنا یہ دونوں باتیں کتاب و سنت کی روح سے ناپسندیدہ ہیں اور یہ اعتصام بحبل اللہ کے منافی اللہ تعالیٰ کی وہی جو کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے اسے اختیار کیا جائے یہ اس کا حق ہے لیکن اس پر زیادہ سوال کرنا اور ان سوالات کے ذریعے تشویش قائم کرنا یہ ایک ناپسندیدہ عمل قرآن بھی کہتا ہے لا علو ان اشیاء ان تبد رقم تسوکھ یہ زیادہ سوال نہ کرو ان سوالوں کا جواب اگر تمہیں دے دیا جائے تو تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تم پر ایک مشقت تاری ہو جائے گی جو تم نے اپنا سوال کر کے سوالات کر کے اس کو خریدنے کی کوشش کی اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی یہاں ایک دو باتیں فہم کے لیے ضروری ہیں کہ قرآن ہی کہتا ہے فص علو اہل ذکر ان کو تم کہ سوال کرو اہل ذکر سے علماس اگر تمہیں علم نہ ہو اور یہاں سوال کی نفی ہے لاتس سوال نہ کرو نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان نما شفا ال ایک بیمار انسان کی شفا سوال میں وہ سوال کرے تاکہ جو مسئلہ اسے معلوم نہیں ہے اس کا اس کو علم ہو جائے اور اس کا وہ مرض جہل زائل ہو جائے اور یوں اس کو شفا حاصل ہو جائے یہ نصوص کا کچھ ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے ایک نس سوال سے روک رہی اور ایک نس سوال کا حکم دے رہی اصل بات یہ ہے کہ جو امور ہیں جن کی بابت سوال کرنا مقصود ہو ان کی دو قسمیں ایک وہ سوال ہے جو فہم حق کے لیے ہو عمل کے تعلق سے فہم حق کے لیے وہ تو ضروری ہے ایک چیز آپ کے علم میں نہیں ہے نماز ہے نماز کے مسائل کیسے پڑھنی ہے سجدے کی کیفیت رکوع کی کیفیت کیونکہ نماز اور تمام اعمال شرعیہ کا جو معاملہ ہے ضروری ہے کہ ایک ایک جز اللہ کے پیارے پہ عمر کی سنت کے مطابق نبی اسلام کا فرمان بھی ہے سلو کمار حج کے لیے فرمایا خود و الی کو۔ ان امور میں چونکہ امام الانبیاء کی اتباع ضروری ہے اور اگر ان امور کے تعلق سے آپ میں کوئی جہل ہے کوئی چیز معلوم نہیں ہے اس کا آپ سوال کریں گے لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جو لاگانی یعنی شمار ہوتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں اللہ اس کے رسول کا امر آ گیا اس کو آپ نافذ کریں قبول کریں لیکن خام خاص سوال کرنا یہ تسو حکم تمہارے لیے باعث مشقت ہو سکتا ہے جس کی ایک بڑی مثال بنی اسرائیل کی گائے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذمہ کرو کوئی بھی گائے ضمع کر لیتے معاملہ درست ہوتا انہوں نے خود اس گائے کے تعلق سے سوال کر کے اپنے لیے تنگیاں اور مشکلات قائم کی اب وہ سوال کرتے گئے اللہ تعالیٰ جواب دیتا گیا مواصفات بڑھتی گئیں شرائط بڑھتی گئیں اب وہ گائے مل نہیں رہی تلاش بسار کے بعد بڑی بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کر کے اس کو خریدنا پڑا اور اللہ کے عمر کو نافذ کرنا پڑا تو یہ مشقت کس چیز کا نتیجہ ہے؟ ان کے اس سوال کا یا سوالات کا جو لا یعنی تھی جن کی قطع ضرورت نہ تھی اب آپ یہاں جو امور شرعیہ ہیں ان کی تقسیم کر لیں دو قسمیں ایک امور شرعیہ فعلیہ جو آپ نے انجام دینے آپ نے حج کرنا ہے آپ نے عمرہ کرنا ہے آپ نے نماز پڑھنی ان امور کی بابت آپ سوال کیجئے حج کیسے کروں جزیات کے بارے میں آپ پوچھئے نماز کے بارے میں عمرہ کے بارے میں کیونکہ آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو یہاں ہے فصل اہل ذکر سوال کرو ان نماز شفا یہ سوال دوسرے امور شرح وہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی خبر سے اللہ اس کے رسول کی خبر سے یہ امور خبریاں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول کو خبر دی ہے اس خبر کے بارے میں آپ کا قریطنا اور سوال کرنا یہ لا یعنی امور جس کی مثال ایک شخص کا امام مالک کے پاس آنا اور سوال کیا کیا کئی فا اجتفاق ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کس طرح مستوی اس کا یہ سوال امور خبریہ کے تعلق سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی اللہ کے رسول نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی اس پر ایمان لیا خلاص اس پر مان لے ہو. اب یہاں قریدنے کی ضرورت نہیں بحث کی ضرورت نہیں اس نے قریدنا چاہا کہ ٹھیک ہے اللہ عرش میں مستوی ہے لیکن مستوی کیسے ہے اس کی کیفیت بتاؤ اللہ ما مالک رحم اللہ یہ سوال سن کر ہی پسینے میں نہا گیا رونگے کھڑے ہو گئے اور اطراث کافی دیر سر جھکائے رکھا بولنے کی طاقت ہی نہیں آ رہی ہمت ہی نہیں پیدا ہو رہی اور پھر جب کچھ طاقت بحال ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ الجتفا معلوم بل ایمان واجب بل کیف مجہول بس سوالوں نے بتایا تھی اجتماع معلوم کتاب و سننے سے ثابت ہے اور اس کا معنی بھی معلوم ہے ارتفاع بلند ہونا چڑھ جانا مائنا بھی معلوم لیکن بلقیف مجہول استوا کی کیفیت مجہول بیان نہیں ہوئی اللہ رسول نے بیان نہیں کی کیفیت کا سوال کرنا بدعت اور آگے کیا فرمائے ما آئی تو اس وا ان کا تت تو سے زیادہ بدترین انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا اللہ تصر و ان انطبد القم تسرکم کہ سوال نہ کرو کثرت سوال سے گریز کرو تو وہ امور جن کا تعلق عمل سے ہے اپنے عمل کی اصلاح کے لیے آپ سوال کریں اہل ذکر سے علماء سے لیکن جو امور خبریاں ہیں اللہ رسول اس کے رسول کی خبریں ان میں ایمان کی صداقت کا تقاضا یہ ہے کہ جو خبر جس طرح آ گئی اس پر ایمان لے رو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ثابت ہے اب پوچھیں ہاتھ کی کیفیت کیسی کیا ہم جیسے اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ثابت ہیں کتنی انگلیاں اللہ تعالیٰ کے پورے ثابت ہیں کتنے پورے ہیں یہ سارے سوال لا یعنی جن کا حق اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ احتسام کا تقاضہ کیا ہے احتسام کا تقاضہ یہی ہے کہ اللہ رضی رسول نے جو خبر دے دی اس پر ایمان لے جاؤ اس امت میں سب سے زیادہ حریص حق کے لیے طبقہ کون سا تھا صحابہ کے کو کسی صحابی نے کبھی اللہ کے اجتباع کی کیفیت کا سوال کیا اللہ تعالی کا ہاتھ کیسے سوال کیا انگلیاں کتنی سوال کیا کورے کیسے سوال کیا اگر یہ اس کو آپ فہم حق بولتے ہیں تو صحابہ اس فہم سے کیوں دور تھے نہیں یہاں حق یہ ہے کہ یہاں خاموشی اختیار کی جائے اور جو خبر اللہ رسول نے دے دی اس پر ایمان لائے تو امور خبریہ میں ایمان لانا یہ احتسام امور فعل یا شرعیہ میں اللہ کے پیارے پی عمر کی سنت اور طریقہ معلوم کرنا اور اس کو اپنانا یہ احتسام تو یہ نصوص مظاہر نہیں ہے بلکہ ہر نس کا اپنا ایک محمل اس, محمل محمل اس کو قائم کرو یہ عبداللہ <سؤال> بن یزید المقر امام بخاری کے شیخ ہیں اور ان کے شیخ سعید یہ سعید ابن ایوب الخذاری اور ان کے شیخ اقیل ابن خالد العلی ان کے شیخ ابن شعب ان امام زہری اور وہ روایت کر رہے عامر بن سعد بن بقاص سے جو کہ سعد بن ساغبقاص صحابی رسول کے بیٹے ہیں عامر اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نا من المسلم عن منسائل لم تو فحرم من اجل مسلط مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم انسان وہ ہے سب سے بڑا مجرم انسان ہے کون ہے جو کسی شے کی بابت سوال کرے جو حرام نہیں بلکہ حلال ہے فلاش ہے اس کو کھاؤ پیو حلال ہے اور وہ اس کے متعلق پوچھے کوری دے اور اس کے دنے کی بنا پر وہ حرام کر دی جاتی یہ ایک چیز کے بارے میں شریعت خاموش ہے وہ اس کو کورید رہا اور اس کے کوریدنے کے بنا پر اس شے کو فرض کر دیا جاتا فرما کہ یہ شخص مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم ہے کیوں اس کے اس قریدنے کی بنا پر اور اس کے لا یعنی سوال کی بنا پر اس شے کو واجب کر دیا گیا وہ شے جب واجب ہو گئی تو یہ ساری امت کے لیے تنگی ساری امت کو اس نے اپنی اس ایک سوال کی بنا پر ایک تنگی میں دھکیل دیا جس کی مثال پیچھے گزری ساحل اطرا بن حافظ نے کہا پوچھا کیا حج ہر سال فرض ہے اگر آپ نام کہہ دیتے تو پوری امت کی تضدیق تنگی اسے ایک فرد واحد کے سوال کی بنا پر شریعت جس چیز سے خاموش ہے تم بھی خاموشی اختیار کرو اس کو کرے گے اس میں کوئی مبالغہ میزی کرو گے اپنی خام کی شہرت کے لیے کہ ہم کیسے کیسے عجوبے جو ہیں وہ صادر کر رہے ہیں نہیں فرمایا کہ یہ چیز جو ہے وہ ایک بڑا جرم جو ہے وہ قرار پائے گی کہ ایک چیز حلال ہے آپ کے سوال کی بنا پر وہ حرام کر دی گئی یہ ایک چیز جو واجب اور فرض نہیں ہے آپ کے سوال کی بنا پر اس کو واجب یا فرض کر دیا گیا تو صرف ایک فرد واحد کے سوال سے پوری امت کو ایک تنگی میں دھکیل دیا گیا فرمایا کہ اس امت میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کوئی لا یعنی سوال کرے اور اس کے سوال کی بنا پر کوئی حلال چیز حرام ہو جائے یا کوئی ایسی چیز جو مباح تھی اس کو فرض قرار دے دیا جائے اور پوری امرتستنگی میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتی بلکہ یہاں احتسام بہت بحبد اللہ جو اعتصام بالکتاب و سننا اور اقتدار بسنن رسول اللہ علیہ وسلم ان کا تقاضہ یہ ہے کہ جو چیز جس طرح وارد ہوئی اس کو قبول کر لیا جائے اور بالخصوص ان امور خبریاں میں نہیدا جائے اور نہ بحث و تمہیز کی جائے جو آگے چل کے اختلافات کو جنم لے سکتی ہے اس حدیث سے کچھ گمراہ فرقوں نے اسے دلال کیے قدریا اور معتضلا معتضلا اور قدریا جو افعال عباد ہیں یہ پوری شریعت ہے ان میں تعلیل کی قائل ہے کہ تعلیل واجب ہے یہ سارے احکام یہ وجوب تعلیل پر متفرے ہوئے معنی یہ کہ جو بھی حکام اللہ نے دیے جو بھی احکام صادر فرمائے ان سے قبل کو قصہ پیش آئے یا کچھ سبب رونما ہوا ہے جس کی بنا پر وہ حکم نازل ہوا یہ تعلیم کہ حکم کا نظور کسی علت کی بنا پر تو نچے اور قدریہ سارے احکام شرعیہ میں وجوب تعلیل کے تائل اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ایک مسلمان سوال کرے اور اس کے سوال کی بنا پر وہ چیز حلال یا حرام کر دی جائے یہ تعلیم کو ظاہر اور ثابت کر رہی سنہ کا موقف وجوب تعلیل کا نہیں بلکہ امکان تعلیل کا اصل یہ ہے کہ سارے حکام من جانب اللہ ابتدان نازل ہو نماز پڑھو حج کرو رودے رکھو بغیر تعلیل اور یہ ممکن ہے کوئی حکم تعلیل کی بنا پر آ جائے جیسے خولا والا قصہ زہار کا قصہ زہار کا حکم اس قصے کے بعد نازل ہوا ایک علت بنی اور وہ اللہ طرح کا فرمان آ گیا تو تعلیل کا امکان ہے مگر ہر مسئلے میں تعلیم واجب نہیں تو قدری اور متضلہ کا یہ اسدران اس سے نہیں بنتا آپ سارے نصوص کو دیکھیں پوری شریعت کو دیکھیں اکثر شریعت بدون تعلیم اب بعض احکام ایسے ہیں جن جن سے قبل کوئی قصہ رونما ہوا جو کہ پیدا ہوا اور تعلیم بنی اور شریعت نازل ہوئی تو امکان تعلیم یہ اہل سننا کا مذہب ہے وجب یہ جی قدری اور کا مذہب جو کہ اسحاق امام بخاری کے شیخ ہیں اور یہ یہاں ابہام ہے یہ کون سا اسحاق ہے اس لیے بادشاہ رحین نے اسے اسحاق میں راہوے قرار دیا۔ ابن راہوے امام بخاری کے استاد تھے اور امام بخاری ان کے تقریباً ملازم شاگردوں میں سے تھے اور بعض شاہ کا کہنا ہے کہ یہ اسحاق ابن منصور الکوسج امام بخاری کے شیخ ہیں یہ مراد ہے. بار ایک اختلاف واقع ہوا ہے حافظ حضرت سلامیہ رحمۃ اللہ نے یہاں بحث کی ہے یہاں آپ دیکھیں اسحاق کیا سیگا استعمال کر رہے ہیں اخبرنا عفان حدثنا اسحاق و قیادت اخبارانہ عفان حافظ نے بحث کی ہے کہ یہاں اخبرنا نہیں بلکہ حد ہے انہوں نے اپنے فضل باری میں بہت سے تورف جمع کیے یہ ثابت کیا کہ عقبرانہ درست نہیں بلکہ حدسنا درست ہے جب حدسنہ درست ہے تو پھر یہ طے ہوگا کہ اسحاق بن منصور ہے اسحاق بن رہے نہیں ہے کیونکہ اسحاق بن رہے کا معمول ہمیشہ تحمل حدیث میں اخبرانہ کسی کا استعمال کرنا اسحاق بن رہے کا معمول کیا ہے جب وہ حدیث آگے روایت کرتے تھے تو ہمیشہ اخبارانہ کا سیرہ استعمال کرتے تھے اور یہاں یہ بات ثابت ہو چکی کہ حد کا سیرہ ہے اگر یہ میں رہبئے ہوتا تو یہاں بھی اخبارانہ ہوتا لیکن چونکہ حد کا سیرہ ثابت ہو گیا اور حافظ نے بہت سے دلائل سے اسے ثابت کیا ہے تو پھر یہ دوسری بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ ابن رہے نہیں بلکہ ابن منصور الکوس رحمہ اللہ ہیں ان کے شیخ عفان یہ عفان بن مسلم اسفار معروف محدث سقہ اور وہ روایت کر رہے وہ ہیب سے ابن خالد اور وہ کے استاد موسا بن اقبا یہ فرماتے ہیں کہ ابو نظر سے انہوں نے سنا اس حدیث کو اور وہ بسر بن سعید سے اور وہ زید بن صابر سے روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا مسجد میں چٹائی کا یعنی چٹائی کو اس طرح لپیٹا کہ وہ ایک حجرہ بن گئی کمرے کی شکل بن گئی اور یہ آپ نے عمل رمضان میں کیا تھا رمضان میں کیا تھا اور ممکن ہے کہ یہ مراد احتکاف ہو کہ آپ نے اس طرح ایک چٹائی کو لپیٹ کر حجرے کی شکل بنا دی اور اس کو ایک مرتکف آپ نے بنا لیا فصلہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فیحا لیا لیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حجرہ میں کئی راتیں رمضان کی نماز پڑھی جو قیام الحل ہے جن کو آپ تراویح بھی کہتے ہیں حتیٰ نہ سن حتیٰ کہ لوگوں کو آہستہ سے جب خبر ہوئی تو لوگ مسجد میں جمع ہوتے گئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے قیام النحل کی اقتدا انہوں نے کرنی شروع کر دی اب لوگوں نے روزانہ آنا شروع کر دیا نبیلاسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اور ہر روز تعداد بڑھتی جا رہی تھی ثم فخر ہو لئی لت نس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی اسلام جب رات قیام فرماتے تو جہرن آپ پڑھا کرتے تھے جاہر جہری کرتے تھے تکبیرات وغیرہ آپ جہرن فرمایا کرتے تھے اور یہ معمول اللہ کے نبی کی احادیث سے دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے ایک بار نبی اسلام ابو بکر صدیق اور عمر کے پاس سے گزرے رات کو تو ابو بکر آہستہ آہستہ قیرات کر رہے تھے اور عمر زور زور سے تو آپ نے دونوں کو بلا لیا ابو بکر تم آہستہ کیوں قیرات کر رہے تھے کہا کہ میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو مخفی اور ظاہر ہر بات کو سنتی عمر تم زور سے کیوں کہا کہ میں شیطان کو بکھا رہا تھا شیطان کو بھگا رہا تھا اور اس لیے بھی تھا کہ میری آواز کو سن کر سوئے ہوئے لوگ بھی جاگ جائے تو آپ نے وہ فخر تم آواز کچھ اونچی کر لو اور عمر تم کچھ پست کر لو میانہ روی تو اسی میانہ روی کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر رات کو قیام فرمایا کرتے تو لوگ آپ کی ابتدا کرنا شروع ہو گئے اور ایک جماعت کی شکل بن گئی پھر ایک رات آئے تو فقدو اُس نہیں آپ کی آواز لوگوں کو نہ موصول ہوئی وہ یہ خاموشی ہے فضن اللہ قد نامہ صحابہ یہ سنجے شاید آپ سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں فجائے لا باغ تو کچھ صحابہ نے اپنے گلے سے آواز نکالنی جیسے کھانسی کی آواز ہے یا گلے سے کھنگارنے کی آواز ہے تاکہ اگر آپ سو رہیں تو اس آواز کو سن کے اٹھ جائیں یخر وجہ تاکہ آپ باہر نکلیں اور پھر آپ جماعت کریں یہ صحابہ کا عمل تھا اب یہاں کئی چیزیں انہوں نے ان کثرت سوال تو نہیں کیا لیکن ان کا کئی عمل کئی عمل ان کے جو ایک اسرار کا باعث بن رہے تھے مثلا لوگوں کا بڑی تعداد میں آ جانا جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے انہیں یعنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آ جانا اور پھر لوگوں کا بڑی بےچانی سے انتظار کرنا نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے کرتے ان کا یہ سمجھ لینا کہ شاید آپ سو رہے ہیں تو آپ کو جگانے کے لیے گلے سے ایک کھانسی کی آواز نکالنا تاکہ اللہ کے پیارے پیغمبر بیدار ہو جائیں تو یہ سارا عمل ایک اسرار کو ظاہر کر رہے یہاں سوال تو نہیں ہے کثرت سوال نہیں ہے لیکن ایک اسرار کو ظاہر کر رہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے اور اپنے گھروں میں جا کر قیام النل کر لیتے یا مسجد میں آ چکے تو مسجد ہی میں قیام النل کر لیتے اللہ کے پیارے بیگمبر کو جگائے بغیر یا آپ کو اطلاع دیے بغیر آپ سو نہیں رہے تھے لیکن آپ یہ ساری آوازیں ان کا کھنگارنا اور ان کی کھانسی یہ سب سن رہے تھے چنانچہ کچھ دیر بعد نبی السلام بہادر شریف لائے اور باد حدیث میں آپ نے صبح کی نماز کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ ما ظالم کم اللہ دِی رئی تو من سنی میں تمہارا رات کا عمل دیکھ رہا تھا یہ سنی یعنی شدت حرص جو کام تم نے رات کیا کثرت سے پہنچنا بے چینی سے انتظار کرنا اور کھانسی کی آوازیں نکال کر گویا مجھے آگاہ کرنے کی کوشش کرنا ان میں سے کوئی بات مجھ پر مخفی نہیں تھی یہ سب آوازیں مجھے پہنچ رہی تھیں مگر میں جان بوجھ کے باہر نہیں آیا فرمایا کہ حتیٰ خشیت ہوں الیکم تمہارے اس شوق و ذوق کو دیکھ کر اور اس اصرار کو دیکھ کر کہ ایک چیز فرض تو نہیں ہے مگر تمہارا اسرار اتنا بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دیتا کہ ٹھیک ہے اب پھر یہ روزانہ پڑھو کہ اب یہ تم پر فرض کی جا رہی حتیٰ خشیت ہو یوگ سب مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ اس شوق و ذوق اس شدت اصرار اور انتظار کو دیکھ کر اسے فرض نہ کر دیا جائے بلو خطبہ کو ما کم تم یہی اور اگر یہ فرض ہو گئی تو پھر تم یہ روزانہ ادا نہیں کر سکو گی یعنی اشارہ امت کی طرف ہے امت تو قیام قیامت تک آنے والی تو لوگ کمزور پڑ جائیں گے اور اس فریدے کو ادا نہیں کر پائیں گے فصل بھی لوگوں یہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو فعینہ افضل اللہ سلاتی بھائی تہصلات المقوبہ ایک انسان کی سب سے افضل نماز وہی ہے جو گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے وہ با جماعت مسجد میں ادا کرے جانچہ یہاں پر شریعت اس تعلق سے خاموش ہے کہ یہ نماز ہر رات با جماعت ادا کی جائے اس تعلق سے خاموش ہے مگر صحابہ کی شدت حرص اور نبیِسلام کو بار بار اپنے عمل سے آگاہ کرنا تاکہ آپ باہر نکلیں شدت حرص اس نماز کی فرضیت کا باعث نہ بن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے انتہائی رحیم اور شفیق تھے چنانچہ آپ باہر تشریف نہ لائے بلکہ اپنے اس کمرے کے اندر ہی رہے اور پھر آپ نے بعد میں صحابہ کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ اس اصرار کی بجائے تم اپنے گھروں میں ہی یہ نماز پڑھ لیتے مباد اگر تم باہر آئے اور پھر میں بھی آ جاتا اور تمہارے اس شوق اور اصرار کی بنا پر یہ نماز فرض نہ ہو جاتی اور فرض ہو جاتی اور پھر تم مشقت میں مبتلا ہو جاتے اور ایک ایسی تکلیف جس کی تم میں طاقت نہ ہوتی تو باہر کیف یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ جو اللہ کے نبی کا فعل آ گیا کتاب و سنت میں جو حکم آ گیا اس کو تم اسی انہی حدود میں رہ کر ادا کرو اور ایسا اقدام نہ کرو جو اقدام کسی شدت اور سختی کا باعث بن سکے تو ناج رسول اللہ وسلم نے اعشاد فرمایا کہ تمہاری جو نفل نماز ہے وہ بہترین وہی ہے جو تم گھر میں ادا کرو ہاں فرض نماز مسجد میں ادا کرو البتہ بعض نفل نمازیں اس عموم سے مستثنی ہیں جیسے ابھی نمازیں گرن گزری ہے قصوف اور حصوف کی نماز چونکہ یہ نماز بھی باجماعت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر گھر میں نہیں ہوگی بلکہ باہر ہوگی مسجد میں ہوگی استثقاء کی نماز ہے بارش کی یہ بھی باجماعت ہوتی ہے تو گھر میں نہیں ہوگی طیت المسجد ہے ظاہر ہے کہ مسجد ہی کی نماز ہے مسجد ہی میں ہوگی اس طرح طواف کے نوافل ہیں، آپ حرم میں طواف کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے وہ نفل وہیں پڑھنے ہیں تو بعض اس طرح کی نمازیں مستثنا ہیں باقی جو نمازیں ہیں انسان کی بہترین وہ وہی ہیں نفل کی صورت میں اپنے گھر میں ادا کریں جیسا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائن ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ کچھ نمازوں کا حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھو مانا نوافل اور سنن اپنے گھروں میں ادا کرو اور فرض جو ہے وہ باجماعت مسجد میں ادا کرو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو شریعت نے احکام اتار دیے نازل فرما دیے ان کو قبول کر لینا چاہیے اور کوئی ایسا افراد و تفریح جو کسی تکلف کا باعث بنے اور آگے چل کے شدت کا باعث بنے اس سے گریز کیا جائے باقی جو کثرت سوال سے روکا یہ تنظیل وحی کا دور تھا وہی اتر رہی ہے اور تم اگر کثرت سے سوال کرو گے تو یہ سوال تمہارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں اب چونکہ وحی کا دور ختم ہو چکا اب آپ فاہم دین کے لیے کوئی بات پوچھنا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں تو اہل و ذکر سے کر سکتے ہیں جی عن امام الله حدثنا موسى قال حدثنا ابو قال حدثنا عبد الملك عن مراد كاتب قال كتب معاويه الى المغيره اكتب الي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب الي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذهور كل صلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا لما منعت ولا ينفع جد منك الجد وكتب اليه انه كان ينهى عن قيل وقال السؤال واضاعة المال وكان ينهى عن عقوق الامهات ووقت البلاد ومنع الوهاد اذا ذكره امير معاويه رضي الله خط لکھا صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ کی طرف رضی لانا ہوگا اور فرمایا کہ اکتب ما سمعت من رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ کہ مجھے کوئی تحریر نبی السلام کی حدیث لکھ کر بھیجو جو آپ نے خود اللہ کے نبی سے سنی ہے تو اس سے صحابہ کا ایک ذوق اور شوق سامنے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کے تعلق سے ان میں کتنا ایک شوق اور حرص موجود تھی کہ وہ احادیث کو سننا اتنا مرغوب اور محبوب عمل قرار دیتے تھے فرانچن امیر معاویہ نے انہیں خط بھیجا اور کہا کہ ایسی کوئی حدیث مجھے لکھ کر بھیجو جو آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی ہو تو حدیثوں کو سننے کا شوق اور یہ حرص یہ اسی اعتصام کی تمہید ایک حدیث آپ سنیں گے حاصل کریں گے تو اس کو آپ پکڑ سکیں گے عمل کر سکیں گے اس لیے جو سماع حدیث ہے یہ بھی ایک مستقل فضیلت کا باعث ہے نبیلاسلام کے دعا نفذر اللہ سمیہ منی من حدیث فافیدہ ہو بایا ہو فدا ہو کما سمع او کہ اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و کر دے جو میری ایک حدیث کو سنے یعنی سماع حدیث سماع حدیث پر یہ عظیم دعا کہ اللہ اس کا چہرہ تر و کر دے تو صحابہ کرام اس طرح کی خواہش کیا کرتے تھے کہ حدیثوں کو سننا اور سنانا تاکہ اس سمائے کے ذریعے یہ فضیلت سمیٹی جائے کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و کر دے تو حدیثوں کو سننے کا شوق سنانے کا شوق ہر شخص میں ہونا چاہیے اس فضیلت کو سمیٹنے کے لیے چنانچہ مغیرہ بن شعبہ فوکتھا بائی لئے انہیں جواب دیا خط لکھ کر یہ جواب دیا کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقور رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فی دو کل صلاحطن ہر نماز کے بعد یہ دعا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک شریق الملک ہُل الحمد بہ عل شہین قدیر اللہ ملامان علم آلامتی عل منتھا ولافاج یہ دعا فی دوبر کل صولہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے دوبر دوبر کے دو اطلاق ہیں ہر نماز کے بعد یہ دوبر بمانہ آخر بھی ہو سکتا ہر نماز کے آخر میں یعنی اسلام پھیرنے سے پہلے اور دوبر مانا بعد بھی ہو سکتا دونوں اطلاق درست فی دوبر فی آخر کل صلاح یا بعد کل صلاح سلام پھیرنے کے بعد اگر آخر ہوگا تو سلام پھیرنے سے قبل اور اگر بعد ہوگا تو سلام پھیرنے کے بعد آپ یہ الفاظ کہا کرتے ہیں شیخ الحسمین رحمہ اللہ فقیر الزمان فی انہوں نے اس فرق کو اچھے طریقے سے حل کیا کہ دوبر کمانا آخر کب ہوگا اور بعد کب ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو, جو ذکر بتایا گیا ہے اگر وہ ذکر ہے تو پھر وہ سلام پھیرنے کے بعد ہے اور اگر وہ دعا ہے تو پھر وہ سلام پھیرنے سے قبل ہے کیونکہ نبی اللہ نے تشہد کی تعلیم دی اور میں سمر یا تخیر میں دعا کہ تشہد پڑھنے کے بعد اب دعائیں مانگو چھانٹ چھانٹ کر یہ سلام پھیرنے سے قبل ہے اور جہاں تک ایسے اذکار جو ذکر تک محدود ہیں جن میں دعا نہیں ہے قرآن پاک ایک حکم کہ بھائی تھا قدئی تم اسلات فت کور اللہ بھائی تھا قدئی تو یہ قدئی تم قدئی بعد اصول تو جو چیز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اگر وہ ذکر ہے تو پھر دبر کا معنی بعد اصول ہے اور اگر وہ دعا ہے تو پھر دوبر کا معنی قبل آخر آخر آخر السلاح یا آخر تشہد یا قبل السلام یہ چونکہ اذکار ہیں سارے جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں یا پھر دوبر کمانا بعد صلاح ہے یعنی کان یقول فی دبر کلِ صلاح اے کان یقول باعد کلِ صلاح تھے یہ دعا یہ یہ ذکر آپ فرمایا کرتے تھے ہر نماز کے بعد یہ ایک حدیث لکھ کر بھیجی مگر عام شعبہ نے امیر معاویہ کی طرف یہ میں نے اللہ کے نبی سے خود سنی ہے کہ آپ یہ دعا یہ ذکر نماز کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحد لا شریک اللہ یہ لا نفی ہے نفی حقیقت اس لیے اس کا معنی لا الہ القن حق کہ حقن کوئی الہ نہیں ہر الہ کی حقیقت کا انکار ہے اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے یعنی باقی جو الہ بنائے گئے ہیں وہ الہ برائے نام ہے وہ حقم یا حقیقت نہیں ہے حقاً و حقیقتا الہ صرف اللہ عزت ہے لا اللہ الا اللہ وحد لا شریک ال یہ وحد یہ تاکید ہے اللہ کی اس بات کی مثبت اور لا شریک اللہ نفی ہے یہ تاکید لا الہ کی یعنی دعا اس میں توحید کا عقیدہ مقرر موقع بیان ہوا ہے واحد تاکید عل اللہ کی اور لا شریک لہو تاکید ہے لا اللہ اور لاہک الملک لہ الحمد یہ دونوں حصر کے گل ہیں بلکہ حسر کے جملے ہیں لہو خبر مقدم اور الملک و مبتدہ مؤخر خبر کی مفت پر تقدیم کسی حکمت کی بنا پر ہوتی ہے اور یہاں جو حکمت پہ نہا ہے وہ تاکید اور حسر جس کا معنی یہ ہوگا لاہل ملک کہ اسی کے لیے بادشاہ اور کسی کے لیے نہیں ہر شاہ کا وہی مالک اور کوئی نہیں اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کیا کھجور کی گٹھڑی اور گٹھنی کیا گٹھنی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں اللہ ہی مالک لاہل ملک اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اس کے سوا کوئی مالک نہیں یہ حسر کا ترجمہ بلا الحمد اس اکیلے کے لیے تعریف لَ الحمد لہو وح الحمد اس اکیلے ہی کے لیے مطلق حمد ہے ہر قسم کی تعریف ہے وہ اکیلا ہی ہر تعریف کا مستحق ہے اس کے علاوہ اگر کسی کی تعریف ہے تو اللہ کی تعریف کی بنا پر ہے اصل تعریف اللہ کی ہے اسی کی توفیق سے ہے اور اسی کے عمر سے یہ سارا نظام جو ہے قائم دائم ہے یہ دونوں حسر کے جملے ہیں اللہ اکیلا ہی مطلق بادشاہ ہے اور وہ اکیلا ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے بہو اللہ کل شعین قدیر اور وہی ہر شہر پر قادر ہے ہر شے پر ہم یہاں کوئی تقسیم نہیں کر سکتے کوئی تقسیم نہیں کر سکتے یعنی بعض جو ملحد اور گمراہ پھرتے ہیں انہوں نے وہ اللہک الشین شاہ و قدیر کا ترجمہ کیا اللہک الشین شاہ قدیر کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے جو وہ چاہے ہم کہتے ہیں اس تفریق کی ضرورت نہیں اللہ جو چاہے اس پر بھی قادر ہے اور جو نہ چاہے اس پر بھی قادر ہے آج کل بعض ڈاکٹر حضرات یہ تفوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں مثلا دو ازداد کو جمع کرنے پر قادر نہیں دو متضاد چیزیں مثلا ایک بندہ لمبا بھی اور چھوٹا بھی اللہ اس پر قادر نہیں یا وہ لمبا ہوگا یا وہ چھوٹا ہوگا ایک بندہ گورا بھی ہو اور کالا بھی ہو اللہ اس پر قادر نہیں یا وہ کالا ہوگا یا وہ گورا ہوگا اجتماعی ازداد جمع ازداد اللہ اس پر قادر نہیں لیکن یہ جملہ بھی ایسا ہے جو کتاب و سنت کے اور صلوصالحین کی تعلیم اور تلسیم کے خلاف ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے پر قادر حتیٰ کہ ازداد کو جمع کرنے پر بھی قادر دو متضاد چیزوں کو بھی جمع کرنے پر قادر اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی لیکن ایک واضح ترین مثال قیامت کا دن ایک دن ہے نا بعض لوگوں کے لیے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور وہی دن بعض لوگوں کے لیے جیسے زہر اور کی نماز کا وقفہ بھی ہے اور لمبا بھی اللہ تعالی قاضر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض لوگوں کا امتحان لے گا ایک جہنم کا گڑھا اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا اس میں کود جاؤ اس میں کود جاؤ جو لوگ انکار کریں گے وہ اس جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے ان کے لیے آگ ثابت ہوگا اور جو اللہ کے عمر کی اطاعت کرتے ہوئے اس میں کود جائیں گے ان کے لیے وہی گڑا جنت بن جائے گا تو گڑا ایک ہی اس میں آگ جل رہی ہے کچھ کے لیے واقعات آگ ہے اور کچھ کے لیے وہ گلزار جنت تو اللہ تعالیٰ ہر شہ پر خاطے اگر آپ مطالعہ کریں کتاب و سنت کا تو اس کے کئی ندائر آپ کو مل سکیں گے کسی کا اگر رابطہ ہو ڈاکٹر زاکر نائک سے اس کو یہ پیغام پہنچاؤ اور جو لوگ اس کی یہ بات سن کر تالیاں پیٹ دیں وہ بھی اللہ کا خوف کریں اللہ ہر شہر ان اللہ اللہم لا مانع لما اللہ ولا مرتی لما ماہ اللہ تعالیٰ کر دینے کا فیصلہ فرما لے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ دینے کا فیصلہ فرما لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ولا ينفع انفر جد من کر جد اور کسی صاحب جد کو اس کی جد جد کا معنی عظمت اور غنا کوئی کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو اور کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اس کی عظمت اور اس کا مالدار اس کو نفع نہیں دے سکتی اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے کا ارادہ فرمایا اور اس کی وہ غنا اور اس کی جو بزرگی یا اس کی عظمت اس عذاب کو ٹال دے یہ الجد جو ہے نا الجد اس کو آپ دھیان میں رکھیں یہ جو ہے بعض اوقات بعض طلبہ کے لیے ناقابل فہم ہوتا اس کو اگر صحیح سمجھ لیں جملہ بالکل مستقیم ہو جائے گا یہ جو الفلام الجد کا یہ عفظیہ ہے عفضیہ یہ ضمیر کے عفظ میں اصل جملہ یوں ہے بلا فروز الج من کا جدو اب آپ مانا آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کوئی صاحب جد کتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کی وہ جد جو ہے اس کا وہ مال یا اس کی وسیعت اور اس کی عظمت اس کو نفع نہیں دے سکتی اس طرح کہ اللہ اگر عذاب دینے دینا چاہتا ہے تو اللہ کے عذاب کو ٹال دے یہ عذاب کا ٹالنا ہم نے کہاں سے لیا ینفعو فاؤ کا نفع دینا لیکن یہاں پر ینفعو اپنے معمول کی طرف براہ راست منسوب نہیں ہے یہاں من کا سلح لا ينفعو ذل جد من کر جد من کا سلح یہاں پہ تو من کا سلح جو ہے وہ نفع کا اصل معنی اس سے عدول ہو رہے ہیں منع کرنے کے معنی یہ کوئی صاحب جد اس کا جد اس کے اس سے اللہ کے عذاب کو منع نہیں کر سکتی اللہ اگر صدا دینا چاہتا ہے یا مواقصہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مار اس کو بچا نہیں سکتا یا اس کی عظمت اس کو بچا نہیں سکتی تو ينفعو نفع کے معنی میں نہیں بلکہ منع کے معنی میں بکرین ہو یہ نفع کے معنی میں اور ایک نفع من ہو کہ ایسا نفع جو اس سے اس کو بچا لے اس کے تہر سے بچا لے یا اس کی تکلیف سے بچا لے تو جد من کر جد کوئی مال والا بزرگی والا عظمت والا کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو اس کی مال و دولت اور اس کی بزرگی اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ایک یہ حدیث ہو گئی جو مغیرہ بن شعبہ نے امیر کو لکھ کر بھیجی ایک حدیث اور لکھی بکاتا بھائی یہ معلت ہے سنت جو سند گزر چکی ہے اسی سند سے آگے یہ متن بھی ہے یہ بھی لکھا کان یار تیلا و تعالی رسود اللہ علیہ وسلم روکتے تھے قیل و قال سے قیل و قال یہ دونوں منصوب ہیں کیونکہ یہ فعل ماضی مجہول مبنی الفتح ہوتی مبنی الفتح ان قیل و قال مبنی الفتح ہے آپ قیل و قال سے منع فرماتے تھے کہ ایسی باتیں نہ کرو یہ فلانے کا فلانے کا فلانے کا یوں کہا گیا اس طرح کی باتیں مت کرو بلکہ جو شریعت آپ کو پہنچائی جا رہی ہے، بیان کہی جا رہی ہے اس کو آپ قبول کریں اس پر اکتفا کریں اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا جی فلاں ہے یہ کہا اور فلاں ہے یہ کہا اور فلاں ہے یہ کہا ایسا مت کرو بلکہ آج کل یہ بات اور زیادہ فتنے اور نقصان کا باعث بن رہی ہے جب یہ فلاں اور فلاں ہے یہ کہا لوگوں کے تعلق سے لوگوں پر حکم لگانا کہ فلان فلان کے بارہ یہ کا اور فلان فلان کے بارہ میے کا اس سر اس طرح ایک فتنے کو پھیلانا اور ایسے جراثیم پیدا کرنا جو اس فلان کے تعلق سے کراہت اور نفرت کو جنم دے جس سے دعات کے تعلق سے اور بعض اوقات علماء کے تعلق سے نفرت کے جراثیم پیدا ہوتے تو اللہ کے پیار بی نے قیل و قال سے روکا بلکہ شریعت ایک سادہ سی ایک حقیقت آپ کے سامنے جو بیان ہو رہی ہے اس کو پڑھتے جاؤ لیتے جاؤ اور اپناتے جاؤ قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے کہ یوں بھی کہا گیا اور یوں بھی کہا گیا اور یوں بھی کہا گیا اس کی گنجائش نہیں وہ کثرت سوال اور اللہ کے نبی روکا کرتے تھے کثرت سوال سے زیادہ سوال نہ کرو تو اس کا ملخص وہی ہے اگر آپ کا سوال فہم دین سے متعلق ہے سوال آپ کرے تاکہ دین کو سمجھ کر آپ عمل کر سکے اور آپ کا سوال فہم دین سے متعلق نہیں ہے بلکہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں ان کو سوالوں کا چسکا ہوتا ہے بعض لوگ سوال کرتے ہیں ایک نئے نئے امور سامنے لا کر یہ بابر کرانا کہ ہم کتنے ایک وسیع علم کے مالک ہیں ہمارا ذہن کہاں کہاں پہنچا ہوا اپنی ایک شہرت کے لیے اور ایک ایسی ایک لوگوں سے یعنی ایک واہ واہ کرانا کہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا گہرا اس کے پاس علم ہے اور بڑے گہرے سوال کرتا ہے اس سے اللہ کے نبی نے رکا ہے کثرت اس سوال یہ سوال قطع مفید نہیں کوئی کھڑا ہو جاتا جی موسا علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا یہ آپ کا اس سے کیا تعلق کیا آپ کا دینی فائدہ اگر والدہ کا نام معلوم نہیں ہے تو آپ کا دینی کیا نقصان آپ سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ علیہ اسلام کی والدہ کا نام بتاؤ یہ قیامت کے پوچھا جائے گا لیکن یہ سوال عام لوگ کرتے ہیں علیہ اسلام کے تعلق سے اس طرح کے سوال تو یہ قطع دین میں ان کی گنجائش نہیں ہے کثرت سوال سے روکا نبی السلام کے ان غزی سے اللہ کے پیغمبر نے روکا اغالد اغلوطات یہ کیا ہے یعنی کوئی مشکل سوال کرنا ایسے امور کے بارے میں جو بڑے بھاری بھرکم جن سے شریعت خاموش ہے لیکن آپ ان کو اچھالتے ہیں, ہیں اپنی ایک شہرت کے لیے اور اپنی ایک علمی دھاگ بٹھانے کے لیے جو کہ حقیقتاً جہل۔ اس سے روکا ہے دین قسرت سوال کا قائل نہیں پھر ساتھ و اضاعت المال مال کو ضائع کرنا مال کو ضائع کرنا ضائع کرنے کی ایک شکل جو ہے وہ فضول خرچی ہے ظاہر ہے کہ مال جواب خرچ کریں گے تو اس کا سوال ہوگا مال کے تعلق سے دو سوال طے شدہ مال ہی فیما انفاہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تو فضول خرچی اور اس طرح مال کو ضائع کرنا اس سے اللہ کے پیغمہ نے روکا کہ مال کو تم بچا کے رکھو تاکہ آگے چل کر مثبت امور میں ان کو آپ خرچ کر سکیں ایک اشراف اور ایک ہے تبدیل دونوں ناجائز ہے اسراف کا معنی فضول خرچی لیکن ایسے امور میں جو حلال ہے حلال کاموں میں فضول خرچی یہ بھی ناجائز ہے اور تبذیر کا معنی حرام کاموں میں فضول خرچی وہ اور ناجائز ہے ڈبل ناجائز ہیں ایک تو حرام ہے اور دوسرا فضول خرچی کے تعلق سے تو عزایت المال سے بھی اللہ کے بیگمبر نے منع فرمایا وہ کہاں انحوقات رسول اللہ صلی اللہ وسلم ماؤں کی نافرمانی سے بھی منع فرماتے تھے والدہ کی نافرمانی سے بھی منع فرماتے تھے تو باپ کی نافرمانی جائز ہے وہ بھی نہ جائز لیکن والدہ کی نافرمانی کا آپ نے ذکر کر کے ایک تو یہ تعلیم دی کہ والدہ کا حق والد سے زیادہ ہے ایک شخص نے پوچھا من حق کو نہ صرف صحابتی یا رسول اللہ کہ یارسول زیادہ میری خدمت کا مستحق کون ہے فرمایا کتاری والدہ پوچھا پھر کون فرمایا کہ والدہ پوچھا پھر کون فرمایا کہ والدہ پوچھا پھر کون پھر کہا کہ والد بھی چوتھے نمبر والد کا ذکر کیا تو والدہ کا حق مقدم دوسرا اس لیے والدہ کا ذکر کیا کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ والدہ ہی کہ نافربانی کرتے باپ کے ہاتھ میں ٹھنڈا ہوتا ہے وہ نافربانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو والدہ جو کہ شفیق ہوتی ہے مہربان ہوتی ہے نرم دل کی ہوتی ہے اور وہ سزا نہیں دے سکتی اس لیے اس کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے لہٰذا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں والدہ کی نافرمانی کا ذکر کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ والد کی نافرمانی بھی ناجائز اور حرام دفعہ بنات اور اللہ کے نبی نے روکا بچیوں کو زندہ گور کرنے سے یعنی زندہ قبر میں دفن کرنے سے بچیوں کو جاہلیت کے دور میں یہ ایک قبی رسم موجود تھی جو کہ ایک یقیناً ایک کبیرہ گناہ ہے بچوں کو بھی لوگ مارتے تھے اور دفن کر دیتے تھے جس کے دو اسباب ہیں یعنی بچوں کو مارنا یہ من املاق یہ من خشیت املاک تھا فقر کے ڈر سے کہ خود ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا یہ ایک اور پیدا ہو گیا تو اس کو اسی وقت مار کے دفن کر دیتے تھے یہ قتل اولاد فقر کے ڈر سے اور جو بچیوں کو زندہ در کرنا یہ فقر کے ڈر سے نہیں تھا بلکہ یہ ایک آر آر کے ڈر سے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوگی بیٹی کا پیدا ہونا ایک آر ہوتا تھا بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ در غور کرتے تھے جو زندہ درگور نہ کر پاتا کسی شفقت اور محبت کی بنا پر وہ قوم سے چھپتا پھرتا تھا چھپتا پھرتا تھا وہ ایک صحابے کا قصہ آتا ہے جس جو روتے ہوئے بیان کر رہا تھا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی میں نے اس کو دفن نہیں کیا محبت غالب آ گئی حتیٰ کہ وہ کچھ بڑی ہو گئی اور معاملہ کھل گیا لوگوں نے چھپا کے رکھا تھا لیکن چھپا نہ رہ سکا اور معاملہ کھل گیا تو پھر میں اس کو دفن کرنے پر مجبور ہو گیا علیہ اسلام اس قصے کو سن کر روئے تو یہ کبھی ایک گناہ کبیرہ اور ایک معصیت جاہلیت کے دور میں موجود تھی رسول اللہ صنع اللہ نے اس سے منع فرمایا اور بکانۂ من ہاتھ اور من ہاتھ سے بھی ہے منہ کا معنی روکنا کسی کا حق ہے وہ آپ سے مانگ رہے آپ اس کو روک رہے اس کو نہیں دے رہے اور ہاتھ کا معنی آپ کا حق ہے مجھے دو اس کو وصول کرنے کے لیے بڑے تیز و ہو کسی اور کا حق ہے وہ دینے سے تم بعد آ رہے ہو اور اس کو تم منع کر رہے ہو اس سے تم رک رہے ہو فرمایا کہ نہیں کسی کا حق تمہارے پاس ہے وہ اس کو دے دو اور اگر تمہارا حق کسی پر ہے وہ تم اس سے لے سکتے ہو لیکن معاملہ اعتدال پر ہو تمہارے پاس جو چیز ہے وہ تم آگے لوگوں کو دو اور تمہاری چیز کسی کے پاس ہے وہ تم ان سے وصول کرو تو یہ معاملہ اعتدال پر جب وہ قائم ہو ایسا نہ ہو کہ آپ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو آپ روکیں اور لوگوں سے آپ وصول کرتے جائیں اور مانگنے پر اترار کریں یہ بات نہ جائے تو یہ حدیث اسی باب کے تحت امام بخاری لائے کثرت سوال کیونکہ اس میں کثرت سوال کا باقاعدہ ذکر ہے تو یہ سارا معاملہ محمول ہے اسی ترسیل پر جو ہم نے شروع میں جو ہے وہ عرض کر دیا فاد جی. امام البخاری الرحمہ اللہ حیدر صنعمین فعال اخبار علی ذبری حد محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر علیٰ فعال اخبار علی ظبری فال اخبر علی انصان ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في نزاوه الشمس وصل الظهر ولما سلم قام على المنبر فذكر الساعه وذكر ان بين يدي امور عظمه امور عظامه ثم قال من احب ان يسعد عن شيء فليسال عني فوالله لا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم به ما دمت في مقام هذا قال انس فاكثر الناس البكاء واكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول صدوني فقال انس فقام اليه رجل فقال اين مدخلي يا رسول الله قال انا فقام عبد الله بن فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك حضافة قال ثم اكثر ان يقولوا سالوني سالوني فبرك عمر على ركبتي فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال فصكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لقد هذا ابویمان یہ حکم بننافے ہیں اور شعیب ابن ابھی حمزہ سارے معروف محدام زہری جو ہیں وہ ان کے استاد ہیں آگے ہاں یہاں ہا برائے تحویر تحویل صنعت تحویل صنعت یہاں تحویل کوئی بھی محدث کہاں ذکر کرتا ہے اس راوی کے بعد جس راوی پر صنعت کا مدار ہوتا ہے یہاں صنعت کا مدار ظہری پر ہے جیسا ظہری پر امام بخاری نے اپنی صنعت کو موقوف کر دیا جو ابو الیمان کے طریق سے ہے اور آگے اپنے ایک اور شیخ سے اسی صنعت کو آگے بڑھایا ہے پہلے امام بخاری کا شیخ ابو الیمان تھا اب ہا کے بعد جب سم تحویل ہو رہی ہے تو محمود ابن غیلان اور ابو الیمان کا شیخ شعیب تھا اور ہائے تحویل کے بعد عبدالرزاق ثنا کے محدث عبدالرضاق ابن حمام وہ ان کے شیخ ہیں اور پھر ان کے شیخ معمر اور معمر کے شیخ معمر ابن راشد اور معمر کے شیخ امام زہری یعنی زہری پر سند کا مدار ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی دو اسانیت سے اس حدیث کو پیش کیا ہے اور ایک سند دوسری سند کی تقویت کا باعث ہے پہلی سند پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ امام بخاری سند میں ظہری تک پہنچے ہیں دو واسطوں سے اور آگے ظہری کا شیخ صحابی رسول بن مالک ہے وہ یہ پہلی سند رباعی ہے یعنی چار واسطوں سے امام بخاری رسود اللہ وسلم تک پہنچ گئے دوسری صنعت میں جو کہ خماسی ہے پانچ واسطے ہیں اس لیے سند علی کو امام بخاری نے مقدم ہے سند سافل پر کہ پہلی سند میں زہری تک دو واسطے اور دوسری میں زہری تک تین واسطے تو الوف کو نزول پر مقدم کرنا یہ بھی ایک سند کے لطائف میں سے دو اسانیت کیوں ذکر کی یہ مامر ابن راشد چونکہ یعنی تھوڑا سا ایک ان پر جرا ہے حالانکہ بہت چوٹی کے یہ محدث ہیں صقت سبتن امامن فاضل اور حافظ اور من اویت یہ سارے القاب ان کو دیے گئے لیکن بعد عراقی روات سے جو یہ روایت کرتے ہیں ان پر جرہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ یہ یہاں امام ظہری سے روایت کر رہے ہیں جو کہ مدینہ کے محدین میں سے ہیں اس لیے ایسا کوئی شاعرہ نہیں جو اس حدیث میں کسی قسم کے غبار کا باعث بن سکے تو یہ حدیث دو انتہائی قوی اسانیت کے ساتھ کہ دونوں اسانیت میں بڑے بڑے اعمت العلام جو ہے وہ موجود ہیں اس حدیث کو لائے ہیں ماتے کہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خورج ہے حین ذاک فصل اللہ کہ اللہ کے پیارے بیگمبر اپنے گھر سے نکلے کب جب سورج ڈھلا یعنی سورج ڈھلتے ہی آپ گھر سے باہر تشریف, تشریف لے آئے اور فصل ظہر آپ نے ظہر کی جو ہے وہ نماز پڑھائی یعنی بالکل یہ حدیث ادب اعلان یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز اول وقت میں ادا کی تھی اول وقت میں سورج ڈھلتے ہی آپ تشریف لائے اور آپ نے ظہر کی نماز قائم فرمائی اور نماز ادا کی امام بخاری کی فقہ اس حدیث پر موجود ہے کتاب و سلاد میں امام بخاری نے باب قائم کیا کہ باب و وقت ظہر کہ ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے جس میں اللہ کے پیغمبر زہر پڑا کرتے تھے اور اس کے ساتھ یہی حدیث لائی اسی حدیث سے ان اس زہر کے وقت کا آپ نے تعین فرمایا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ظہر آپ اول وقت میں ادا کیا کرتے تھے اور اول وقت میں ادا کرنا اس کی ایک الگ فضیلت ہے زہر خاص طور پہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو ہی سورج ڈھلتا ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. برکتوں کا رحمتوں کا نظول ہوتا ہے غالباً صحابی سلمہ بن اقوا کا بیان ہے کہ میں نے نبیر اسلام کو ظہر میں خاص طور پہ دیکھا کہ آپ قبل وقت تیار ہوتے تھے وضو کر کے سورج ڈھلتے ہی آپ سنتیں پڑھتے اور پھر جماعت جو ہے وہ قائم فرماتے لیکن یعنی یہ نماز بڑے اہتمام کے ساتھ آپ اول وقت میں ادا کرتے تھے وجہ کیا ہے کہ سورج ڈھلتے ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں تو اس وقت نماز ہی پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو تو وہ لوگ ان فضائل سے یکثر محروم ہیں جو ہمیشہ زہر کی نماز کو لیٹ کرتے ہیں ان فضائل سے محروم ہیں کوئی تعلق ہی نہیں بلکہ اوقات الصلاح میں بحمد اللہ جو فقہ عید الحدیث ہے اور جو ان کا عمل ہے تمام نمازوں میں وہ انتہائی افضلیت پر قائم ہے اور افضل جو ہے وہ مقامات پر قائم افضل اجر پر قائم اور جو لوگ جان بوجھ کے تاخیر تاخیر اور تاخیر کرتے ہیں وہ ہمیشہ ان فضائل سے اپنے آپ کو اپنے عوام کو محروم جو ہے وہ رکھتے ہیں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے بحربر زہر کی نماز اول وقت میں ادا کرتے تھے آپ نے زہر پڑھائی فلمبر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ ممبر پر تشریف لے آئے ممبر کھڑے ہوئے فضاکر آپ نے قیامت کا ذکر کیا بدا کر انہ بین امورن اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ قیامت سے قبل بڑی بڑی نشانیاں پیش آنے والی بڑی بڑی علامات علامات قیامت ظاہر ہونے والی ہیں جیسے دجال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے امام مہدی کا ظہور ہے مشرق سے آ کر نکلنا دعوت العرض بڑی بڑی علامات کا آپ نے ذکر کیا سم پھر آپ نے فرمایا من احبا یس عین فل اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ سوال کر لے ابھی آج سوال کر لے یہ آپ نے کیوں فرمایا کثرت سوال سے آپ نے روکا آپ ممبر پر کیوں تشریف لے گئے اور یہ بات آپ نے کیوں ذکر کی اور قیامت کا ذکر کیوں آپ نے کیا دراصل بعد حدیث یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دن کچھ لوگوں نے آپ سے بہت سوال کی میرا سوال آپ کا سوال فورا کا سوال حتیٰ کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ائی نہ رسول اللہ اس وقت میری اونٹنی کہاں ہے ایک شخص نے پوچھا متسر یا رسول اللہ قیامت کب آئی اور یہ سوال ایسے ہیں جن کو پیش کرنے کو مقصد ہی نہیں آپ نے جواب نہیں دیا ماں اللہ تو ان کثرت سوالات کی بنا پر آپ ممبر پر آ گئے قیامت کا ذکر کیا تاکہ دل نرم ہو جائے اللہ کا خواہ پیدا ہو اور پھر آپ نے فرمایا جو سوال آپ نے کرنا ہے کر اس میں ایک ڈان ڈپیٹ کا پہلو تھا ایک کا اور زجر اور توبیہ کا پہلو تھا اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لو بھو اللہ تلونی ان شعین اللہ برت کم بھی ماں تم تو اللہ کی قسم جب تک میں اس ممبر پر موجود ہوں تم جو سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا پالا ناسل فکثر اناس لوگ رو پڑے سارے صحابہ بعض حدیث میں اپنی آسینوں میں اپنے منہ چھپا کر رونے لگے اور ان کے حلق سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں صحابہ کیوں روئے اس کے بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں نمبر ایک قیامت کا ذکر قیامت کا ذکر بڑا حوصلہ ہوتا ہے اور قیامت ایک شرح حدیم زلزلہ ہے بہت بڑا ہر مسلمان اس کے ذکر سے اس کا دل نرم ہوتا ہے روتا ہے دوسرا قیامت سے قبل علامات کا ذکر یہ بھی ایک ہالناکش ہے اگر یہ فطروں کا دور کسی کو مل جائے تو بچاؤ کی صورت کیا ہوگی بڑا مشکل اس پر رونا اور تیسرا اللہ کے پیغمبر کا غصہ کیا آپ نے اظہار ناراض بھی کیا اور غصے کا اظہار کیا اور یہ عزرو غزر فرمایا آپ نے کہ جو تم نے سوال کرنا کرو آج میں تمہیں جواب دوں تو ان تمام امور کی بنا پر صحابہ رو پڑے قال انس فقام علیہ رجول فقال عط علی رسول اللہ انس فرماتے ہیں کہ ایک سخت کھڑا ہوا اور کہا یا رسول یارسول تیامت کے دن میرا ٹھکانا کیا ہوگا جنت یا جہنم فرمایا کہ النار جہنم تم جہنم میں جاؤ دیکھا نا سوال اور جواب ملا جو ہو جس سے تم پریشان ہو جاؤ اب یہ شخص کون تھا اس کا نام معلوم نہیں یہ ہو سکتا نام معلوم ہو لیکن سترن پرتا پوچھنے کے لیے اس کا نام ذکر نہیں کیا کوئی شخص کھڑا ہوا اس نے یہ پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں منافقین بھی تھے ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمانوں کو ایزا پہنچاتے تھے اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے تھے اور اللہ کے نبی کی مجالس میں بعض اوقات بیٹھا کرتے تھے لہذا ایسا ہی کوئی شخص ہوگا جس نے یہ سوال کیا اور آپ نے جواب دیا کہ تم جہنم میں جاؤ فقام عبداللہ ابن خدافہ عبد الحمن صاحب قرآشی یہ کھڑے ہوئے فقال فقان احمد ابھی رسول اللہ میرا والد کون ہے میرا باپ کون ہے یہ سوال انہوں نے کیوں کیا یہ حذافہ کے بیٹے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان کے نسب میں شک کیا کرتے اور جہاں کوئی ایسا موقع ہوتا ان سے کوئی جھگڑا ہوتا کسی سے کوئی اختلاف ہوتا کسی قسم کی خصومت ہوتی تو لوگ ان کو یہ آر دہاتے کہ تم حذافہ کے بیٹے نہیں ہو تمہارا باپ کوئی اور بڑا ان کو محسوس ہوتا اکثر یہ بات ہوتی اور بڑا یہ محسوس کرتے یعنی بات آتی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ رنگت رنگت میں فرق تھا. رنگت کے فرق کی بنا پر مسلم باپ گورا ہے بیٹا کالا ہے یا بیٹا گورا ہے باپ کالا ہے رنگت کے فرق کی بنا پر لوگ ان کے نصب میں شک کرتے تھے کہ تم حذافہ کے بیٹے نہیں ہو حالانکہ یہ کوئی وجہ نہیں جاہلیے تھا یہ رنگت کا فرق ہو سکتا ہے ماں باپ دونوں گورے ہوں بیٹا کالا ہو سکتا ماں دونوں کالے ہوں بیٹا گورا ہو سکتا ہو سکتا ہے اب اباؤ اسداد میں کوئی دادا کوئی باپ اس رنگت کا ہو یہ کوئی وجہ نہیں لیکن جاہلیت ہی لوگ ان کو آر دلاتے اور یہ ان کو ایک گالی محسوس ہوتی تو سوچا کہ اللہ کے نبی فرمایا رہے ہیں ہر سوال کا جواب آج میں دوں گا تو آج میں یہ سوال کر لوں صحابہ بھی سن رہے تھے تو پوچھا میرا باپ کون ہے فرمایا کہ ابو کا حضافہ تمہارا باپ حذافہ ہے یہ تمہارا نصب بالکل صحیح ہے اور لوگوں کا آر دلانا لوگوں کی تعریف یہ غلط ہے تمہارا باپ ہوزافہ ہے اور ایک حدیث میں ایک شخص اور کھڑا ہوا ایک شخص اور کھڑا ہوا جس کا نام ابن سالم تھا اس کے نصب میں بھی لوگ شک کرتے تھے اس نے بھی پوچھا میرا باپ کون ہے فرما تمہارا باپ سالم ہے آپ کا نصب بھی صحیح ہے تو دونوں کا ایک شبہ جو تھا جو لوگ پریشان کرتے تھے وہ ظاہر ہو گیا تو ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ رنگت کا اختلاف یا اس قسم کی باتیں یہ نصل میں کسی شک کا باعث نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہے تو یہ ایک جاہلی عمر وہ قصہ تو طویل ہمارے وہ کویت میں وہ ایک ساتھی تھے ان کی شادی ہوئی سوریہ میں اور دونوں میاں بیوی بہت ہی گورے چٹے اور وہ شخص بڑا تاجر تھا جب اس کے ہاں ولادت کا وقت ہے وہ گھر سے باہر تھا تھک کسی سفر پہ گیا ہوا تھا بچہ جو پیدا ہوا بڑا کالے رنگ کا وہ جو, جو لڑکی تھی جس نے بچہ جنم دیا اس کی ماں موجود تھی اس نے کہا کہ تمہارا شوہر یہ دیکھتے ہی تم پر شک کرے گا کہ تم یہ بچہ حلال کریں لہذا ماں بیٹی نے مشورہ کر کے بچے کا گلا گھونڈ دیا اور اس کو دفن کر دیا باپ کو اطلاع دے دی کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا لیکن فوت ہو ہوگی اگلے سال پھر ایسا ہوگا پھر کالا بیٹا انہوں نے پھر وہی وہ کیا اور ماں لڑکی کو ملامتیں کر رہی کہ تمہارا یہ کیا کردار سامنے آ رہا ہے اور بچی قسمیں کھا رہی تیسرے موقع پر وہ شوہر موجود تھا فرادت کے وقت خبر آئی اللہ نے بیٹا دیا وہ کمرے میں کیا بیٹا وہی کالے رنگ کا تو شوہر کی زبان پر کیا الفاظ تھے سبحان اللہ مثل و جدی بالکل میرا دادا ہے میرے دادے کی طرح اس کی رنگت میرے دادا کی طرح تو یہ رنگت کا فرق یہ اس جاہلیت کا سبب نہیں ہو سکتا لہذا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دے کہ جو شگوک و شبہات تھے اور جاہلی عمر تھے ان کا آپ نے خاتمہ فرمایا ثم اکثر آئی خون پھر آپ نے بار بار فرمایا سلو نہیں سلو نہیں پوچھو مجھ سے اور سوال کرو مجھ سے لیکن چونکہ یہ ڈانٹبڑ کا انداز تھا تو کو عمر و اللہ ربا تھے امیران ہو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اور فرما کر رضین ربن وبی اسلام دینا و ب محمد صلی اللہ وسلم رسولا کہ ہمارے دین میں ایمان میں کوئی فرق نہیں ہم راضی ہیں اللہ کو رب مان کر دین اسلام کو مان کر اور اپنا نبی محمد کو مان کر صلی اللہ علیہ ہم راضی ہیں کسی چیز میں کوئی فرق نہیں تاکہ نبی رضام کا غصہ جو ہے وہ زائل ہو جائے اور ایک حدیث میں جناب امیر المومنین نے اپنی توبہ کا ذکر کر کی یار صدمہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے یہ جو کثرت سوال سے آپ کو پریشانی ہوئی اس سے ہم معافی مانگتے ہیں چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے وہ کسی حد تک ٹھنڈا ہوا اور وہ غذب آپ کا دور ہوا رضی تو بلّہ ربن اسلام الدین اور محمد الرسول ان جملوں کو اچھی طرح یاد کر یہ جملے گویا ایمان کی تجدید ہے یا اللہ میں رادی ہوں تجھے رب مان کر میں رادی ہوں اسلام کو تیرا دین مان کر میں رادی ہوں محمد اسلم کو تیرا نبی مان کر یہ جملے بار بار پڑھنے چاہیے بار بار ان کا ارادہ اور تکرار ہونا چاہیے اس لیے صبح شام کے اذکار میں یہ جملے تین تین بار پڑے جاتے ہیں پڑھا کیجئے اذان کے جواب میں پڑھے جاتے ہیں ہر دن پانچ دفعہ اذان ہوتی ہے تو پانچ دفعہ یہ جملے آپ دہراتے ہیں بار بار پڑھا کر ان کی فضیلت بھی ہے اور ان کا فائدہ بھی فضیلت کیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال رضیت بلّہ ربن ابی اسلام دینا بھائی محمد رسول داخل الجنت یعنی ان کلموں کے عوض میں اللہ اس کو جنت کا داخلہ تھا فرمایا اور ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے زا تعمل ایمان من رضی بلّہ ربن نبی السلام دینا بھائی محمد رسول کہ جو شخص کے تینوں کلمات کہے اور اس پر راضی ہو جائے اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا اور ایمان کے ذائقے کو پا لیا اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شرط کثرت یہ کلمات پڑتا ہے میں قیامت کے دن اس کو ابھی ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے جنت میں پہنچا کر آؤں یہ تو ہے فضیلت اجر اور فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ یہ قبر کے امتحان کی تیاری قبر میں تین سوال ہوں گے من ربو کا من ربو کا اس سوال کا جواب کیا ہے رضی تو بل رب اللہ میرا رب قبر کا دوسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اس کا جواب کیا ہے بب الاسلام دین اور قبر کا تیسرا سوال من نبی ہو کا تیرا نبی کون ہے اس کا جواب بب محمد الرسلا یا محمد النبی جتنا کثرت سے پڑھو گے اتنا قبر کا سبق آپ کو یاد ہوگا اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کامیابی کو آسان فرما دے گا ورنہ جواب تو بہت آسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ قبر میں لوگوں کی مت مار دے گا جو اس کا جواب نہیں دے پائیں گے حیران ہوں گے ہاں ہاں کہیں گے کلمہ تعجب کہ سوال تو آسان ہے جواب کیوں نہیں آ رہا بھائی جواب تب آتا جب تم بار بار یہ کلمات پڑھتے ان کے معانی پر غور کرتے ان کے معانی کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے پھر تمہیں قبر میں جواب اس کا آتا تو پھر ان کلمات کو پڑھنا اور سمجھنا یہ قبر کے امتحان کی تیاری فسقت رسول اللہ علیہ وسلم جب امیر عمر نے یہ جملے کہے تو آپ سر سب خاموش ہو گئے جب امیر عمر نے یہ بات کہیمقاد رسول اللّہ علیہ وسلم بلِ نفسی بے اورزت علیہ جنت النار اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہی ترجمہ کرنا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت یل کا فکر ہے اللہ کا ہاتھ ثابت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے لوگ اس میں چونکے تعبیلیں کرتے ہیں اس جملے کا معنی کیا کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان یدن کا معنی ہاتھ نہیں کرتے بلکہ قبضہ قدرت کیونکہ ہاتھ کا معنی قدرت اور طاقت سے کرتے یہ تحریف ہے یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ید ثابت ہے یدن کا معنی ہاتھ ہے وہ حق ہے تصویر کی کوئی صورت نہیں تشویش تب بنتی ہے جب یہ کہا جائے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا عقیدہ کہ اللہ کا ہاتھ حق ہے اور ثابت ہے قرآن میں ذکر ہے حدیث میں ذکر ہے کیسا ہے جیسا اس کے لائق ہے کیا ہمارے ہاتھ جیسا نہیں کیوں نہیں سکے مسلحی شہی اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ تشویر سے پاک ہے. وہ تشمیر سے پاک بلا خالق کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا کیسے ہو سکتا مخلوقات کا ہاتھ آپس میں نہیں ملتا اگر آپ کہیں چونٹی کا ہاتھ اور ہاتھی کا ہاتھ دونوں برابر چونٹی کا ہاتھ اور ہاتھی کا ہاتھ دونوں برابر حالانکہ دونوں مخلوق ہیں تو خالق مخلوق کے مشابے کیسے ہو سکتے اس لیے اصل ترجمے سے گریز کرنا یہ تعریف ہے بل نفسی بیات ہی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لقت اور جنت بنارو آنے ابھی مجھ پر جنت اور جہنم پیش کی گئی آنفہ منصوب منصوبہ ہے ابھی مجھ پر پیش کی گئی جنت اور جہنم فی ارد حاضر الحایت اس دیوار کے ایک طرف اس دیوار میں اللہ تعالی نے مجھے جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی بانا سلی جب کہ میں نماز پڑھ رہا تھا یعنی ظہر کی نماز فرمایا کہ فلم آرا کال فی میں و الشر میں میں نے آج جیسا دن نہیں دیکھا خیر میں بھی اور شر میں بھی خیر سے کام مراد جب جنت دیکھی تو آج کا دن خیر ہی خیر اور جب جہنم دکھائے گئے تو شر ہی شر تو خیر و شر میں آج جیسا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا پل کل یوم یہ کل یوم یہ کاف حرف تشبی ہے اس کا موصوف محذوف ہے اس کا موصوف محذوف ہے یہ لم یوما رہا هذا اليوم یہ کاف حرف حرفت تو معنی مثل یومن اس کا موصوف معذوق لم ار یومن مسلح حاد یوم پھر خیر وشر کہ اس جیسا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا خیر میں اور شر میں کیونکہ جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی تو یہ اس بات کی ایک نشاندہی ہے کہ جنت ایک بہت بڑی خیر ہے اور جہنم ایک بہت بڑا شر ہے اس خیر کو حاصل کرنا اور شر سے بچنے کی پوری کوشش کرنا یہ ایک شرعی مطلوب ہے جو ہر انسان پر ایک فریضے کے طور پر عائد ہوتا ہے اور جس کا جس کی اساس کیا ہے تمسف بال کتاب اعتصام بالکتاب احتسام بال اور اگر آپ اس میں جو ہے وہ پورے نہیں اترتے بلکہ اس کے منافی امور آپ انجام دیتے ہیں تو یہ شر اور ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے وہ قرآن و حدیث ہم پر نازل ہوئے ہمارے پیارے پیغمبر پر اور آپ کے توسو سے ہم تک پہنچے ہم ان پر ایمان دیں اور کثرت سوال اور یہ تکلفات ان سے پوری گریز کریں کیونکہ سوال کرنا بار بار کرنا اغلوطات کا اظہار کرنا یہ اعتصام کے منافع اور جو چیز آگئی اس کو اسی طرح قبول کر لینا یہ حقیقی اعتصام اللہ تعالی اس کی توفیق دیجئے جی. قال الامام المخارج رحمه اللہ حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنا عیسی بن یونس عن الاعمش عن ابراہیم عن القمد بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينه وهو يتوقع على عسيد فمر بنظر من اليهود فقال بعضهم يسلموه على الروح فقال بعضهم لا تسالوه لا يسمعكم ما تكرهون فقاموا اليه فقالوا يا ابو القاسم حدثنا عن الروح فقال فعرفت انه يوحى اليه وتاخرت عنه حتى صعد الوقت ثم قال ويسالونك عن الروح <تصفح> تو یہ امام بخاری کی سند محمد بن عبید یہ مدنی ہیں ابن محمود مدینہ کے محدین میں سے ہیں باقی تمام رات کوفی ہیں تو یہ سند اہل, اہل کوفہ کی ہے سوائے شیخ بخاری کے عیسی بن یونس ان کی تعریف کتب میں آحد العلان فی الحفظ وال حفظ اور عبادت میں یہ ایک بہت بڑی ایک شخصیت تھے بن یونس اور ان کے شیخ اعمش جن کا نام سلیمان بن مہران اور ان کے شیخ ابراہیم یہ امام نقی ابراہیم نقی رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں بہت بڑے فقیر تھے محدث تھے اور بہت بڑے عابد المخلص تھے بہت ہی مخلص رات کو قیام العل میں رویا کرتے تھے اور جب فجر کا وقت ہوتا تو ان کو یہ احساس ہوتا کہ لوگ میرا رونا بھانپ جائیں گے کہ رات میں روتا رہا ہوں تو کوئی چیز رکھی تھی جیسے کوئی کیمیکل ہو یا اسے چہرے پر ملتے تھے تاکہ رونے کے آثار مٹ جائیں اور لوگوں کے سامنے بالکل ایک شفاف چہرہ جسے کچھ بھی والد نہیں ہوا کوئی رویت ہوئے نہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو اپنا قیام اللہ اور رات کا رونا اللہ کے سامنے اس طرح چھپایا کرتے تھے یہ ان میں اخلاص تھا اور ان کے شیخ القمہ یہ القمہ ابن قیس ہیں اور وہ صحابی رسول ابن مسعود رضی النسیہ حدیث روایت کر رہے ہیں کن تو نبی وسلم میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا مدینہ زرا ایک کھیت تھا مدینہ منورہ میں ایک کھیت تھا اس کھیت میں, میں, میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا عصیب اور اللہ کے پیر بغمبر ایک عصیب پر ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک عصیب کے سہارے پر کھڑے تھے عصیب جرید النخل یعنی کھجور کی شاخ کھجور کی شاخ کو اپنے لاٹھی بنا کر اس کے سہارے آپ کھڑے تھے فمر میں نفرم یہود يحود یہودیوں کے جماعت کے پاس سے آپ کا گزر ہوا کچھ یہودی بیٹھے ہوئے تھے آپ وہاں سے تشریف لے کے وہاں سے گزرے فقام تو فقال اپائے کچھ یہودیوں نے کہا سلوح روح کہ اس شخص سے نبی اسلام سے روح کے بارے میں سوال کرو روح کی حقیقت کے بارے میں وکال اپائدم لاتا سالو یہودیاں کا سوال مت کرو ورنہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی لا لا تلو ہو لاس ما حکم ماں نہ ہو تمہارے سوال کے جواب میں ایسا جواب آئے جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو اور یہ امام بخاری کا استعمال کہ کثرت سوال سے تمہیں ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا بعد یہودی عالم تو تھے نے کا سوال کرو بازنے کا نہ کرو جواب ایسا آ سکتا ہے جو ہماری پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے اور یہی ماہ بخاری کا استعمال ہے کہ کثرت سوال جو ہے اور خاص طور پر ایسے امور کے تعلق سے جس کے بارے میں سوال کوئی دین میں نفع نہیں دیتا اب روح کیا ہے اس کا علم ہو تو کیا فائدہ دین کا علم نہ ہو تو کیا نقصان تو یعنی بعض یہودیوں نے جن میں فہم زیادہ تھا سوال کرنے سے روکا کہ جواب ایسا آ سکتا ہے جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو سکتا ہے ودی چلے گئے فقالم حدیث یا رسول نے کہا یہ ان کا تعصب ہمیں روح کے بارے میں بتاؤ فقام کچھ لمحے کھڑے رہے اور آپ نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا فائرف تو میں یو ہے ابن مسود ہیں کہ میں سمجھ گیا آپ رفیع آ رہی کیونکہ مائتے کو انی آپ ہر سوال کا جواب اللہ کی وہی سے دیتے تھے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے متحق ہو جائے کہ یہ دین کسی کے رائے کا نام نہیں بلکہ یہ دین خالص اللہ تعالی کی وحی کا نام چنانچہ فتح خرت ابن محسوس کہ میں کچھ دور چلا گیا اس ڈر سے کہ میرا کریم ہونا کچھ تشویش کا باعث نہ بنتا میں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا اور کچھ دیر بعد آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی حت اے سعید صاحب الفی وہی والا فرشتہ وہی لے کر اوپر چلا گیا ثم قال پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کرلما کی تلاوت کی گراسل انہیں قدر روح قدر روح امر کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کو بتا دو کہ روح اللہ کا امر ہے اور تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا گیا بہت کم علم دیا گیا بہت کم کیوں حالانکہ روح ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ عالم کہ ایک چیز ہر انسان کے پاس موجود ہے لیکن ہزارہ ترقی کے باوجود تم اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے اس کی حقیقت کو تم پہنچ نہیں سکے وہ جو یہودیوں نے کہا تھا کہ اس کا جواب ایسا نہ ہو جو ناپسندیدگی کے باعث بنے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ شخص ہمارے سوال کا جواب دے اور کہے کہ روح کی یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے تو پھر یہ جھوٹا نہ دیں کیونکہ روح کی حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں اور اگر یہ کہہ دے کہ روح کی حقیقت کا ہمیں کوئی علم نہیں اور کسی انسان کو علم نہیں پھر یہ سچا نہ روح کی حقیقت کا علم کسی کو ہے ہی نہیں پھر یہ سچا نہ اور یہودینوں کا ایسا نہ ہو کہ وہ یہی کہہ دے کہ ہمیں علم نہیں یہ اللہ کے عمر سے ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے تو پھر یہ سچا نبی ہمیں قبول کرنا پڑے گا جو ہمارے لیے جو ہے وہ شرمندگی اور سو اور کراہت کا باعث ہوگا تو آپ سر سب نے وہی جواب دی جو اللہ تعالی نے بھیجا یہ اللہ کا امر ہے اور تم اس حقیقت کا کوئی علم نہیں اب یہ فلسفہ اور بحثیں کرتے ہیں روح کیا ہے روح کی حقیقت کیا ہے لیکن سب تقرر جو شریعت نے بتا دیا وہ ان پر ہمارا ایمان ایک تو اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے اللہ کا امر دوسرا ہم یہ سمجھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح کا جسم ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اللہ نے اسے مخفی رکھا لیکن ایک دن آئے گا روح دکھائی دے گی جس کی دلیل نبی اسلام کے حدیث ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو آپ اس کے پاس چلے گئے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اس طرح آسمان کی طرف آپ نے آنکھوں کو بند کر دیا اور کہ جب روح نکل کر اوپر کو پرواز کرتی ہے تو آنکھیں اس کا تعقب کرتی انسان فوت ہو تو آپ کو بند کر تو تعاقب کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد دکھائی دی. تب ہی تو تعاقب ہو یعنی کوئی جسم ہے جو دنیا میں نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ دکھائے گا تعاقب کرنا اس بات کی دلیل ہے کوئی جسم ہے تبھی آنکھیں تعاقب کر رہے اور یہ بات بھی شریعت سے معلوم ہوتی ہے کہ روح میں نفوز بہت تیز ہے بہت تیز ہے ایک انسان جب سو جاتا ہے روح نکل جاتا ہے جو ہی بیدار ہوتا ہے روز کے جسم میں داخل ہو جاتی ایک لبح کی تاخیر کے بغیر روح نکلتی ہے نبی اسلام سوتے ہوئے دعا کرتے تھے اللہ ان امسکت نفسی فرہم ہے بہت ارسل تھا فحفت عبادت کا سوال ہے یا لبی نیند آ جائے گی اور یہ روح تیرے پاس چلی جائے گی اگر تو نے اس کو روکنے کا فیصلہ فرما لیا یعنی میری موت کا تو فرہمہ اس, اس پر رحم کرنا وہ ان اور اگر دوبارہ جسم میں لوٹانے کا فیصلہ کر دیا تو فرح پھر اس کی حفاظت کرنا اس کا معنی نیند سے روح نکل جاتی اور جب انسان بیدار ہوتا ہے روح لوٹاتی تو آپ اپنے سامنے دیکھتے کسی بھائی کو کسی بیٹے کو آپ نے بیدار کیا فورن کھڑا ہو جاتا مانا روح انتہائی تیزی سے اس کے اندر نفوظ کر جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے جو شریعت نے بتا دیا وہ ہم بتائیں گے اس پر ہمارا ایمان ہے اور جو نہیں بتایا وہ اللہ پاکرد ہے اور یہی حقیقت کا احتسام ہے چنانچہ اس کے بارے میں سوال کرنا سوائے تشویش کے اور سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو ان کے سوال کا جواب دیا اور یہ جو حصہ ہے لا يسمعكم ما ہوں یہ امام بخاری کے استدال ہے کہ قصرت سوال بعض اوقات پریشانی کا سبب بن سکتا ہے اور یہودی پریشان ہوئے کیونکہ جواب صحیح مل گیا اب ایمان لاؤ ایمان نہیں لائے تشویش ہوئی پریشانی ہوئی یا نہیں پر قائم ہوگی لیکن ایمان نہیں لائے اللہم ستران جی, جی